Dr. Mehdi Aswan, a professor of journalism and we are having a discussion on mass media in Pakistan. As far as mass media is concerned, we include in mass media newspapers, television, radio, film and video. So far, we have started discussion on پریس ان پاکستان اینڈ اٹس ڈیوٹیز اینڈ اٹس امپیکٹ آن دی سوسائٹی آف پاکستان ہم نے یہ دیکھا ہے اب تک آزادی سے لے کے اور جنرل یا خان کے دوسرے مارشل لاء کے دور تک کہ پاکستان کو اس تمام عرصے میں کون کون سے اہم مسائل درپیش تھے اور ان مسائل سے عہدہ برا ہونے میں اور سوسائٹی میں جو فرائض اخبارات پہ اور صاحبت پہ عائد ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے میں صحافت نے کیا کردار ادا کیا ہم اس پہ بات چیت کر رہے ہیں ہم نے گزشتہ اپنی بحث میں مارشل لاء کے دوران جو مارچ انیس سو میں نائنٹین سکسٹی نائن میں لگایا گیا تھا اخبارات کی کیا صورت حال تھی اور اس وقت پاکستانی معاشرے کو کیا مسائل درپیش تھے ان کے بارے میں اسی دفعہ ہم نے بحث کی تھی اس دور کا سب سے اہم واقعہ پاکستان کی تاریخ کا بھی سب سے اہم واقعہ ہے اور وہ واقعہ پاکستان کی تاریخ کا پاکستان کے ایک صوبے کا مشرقی پاکستان کا جس کو آج کل ہم سابق مشرقی پاکستان کہتے ہیں پاکستان سے علیحدہ ہو کے بنگلہ دیش کے طور پہ ایک نئے اور سورن آزاد ملک کے طور پہ بن جانے کا واقعہ ہے بہت اہم تاریخی واقعہ ہے بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ کہنا بالکل صحیح ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم واقعہ ہے کہ پاکستان کا ایک اکثریتی صوبہ جس کی آبادی پاکستان کی اکثریتی آبادی تھی وہ بعض شکایات کی وجہ سے بعض حالات کی وجہ سے پاکستان سے علیحدہ ہو کے ایک آزاد ملک کے طور پہ وجود میں آ گیا یقیناً اس اہم واقعے میں صحافت کا کچھ کردار رہا ہوگا یا صحافت کو کچھ کردار ادا کرنا ہوگا ہمیں آج اس پہ بحث کرنی ہے کہ صحافت نے اس دور میں اس واقعے کے دوران کیا کردار ادا کیا اور اس کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے تھا کیا توقع تھی کہ صحافت کیا کردار ادا کرے گی جب ہم مشرق پاکستان کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش بن جانے کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی تاریخ دہراتے ہیں تو اس سلسلے میں ایک حقیقت کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے اور وہ یہ کہ پاکستان جب مارز وجود میں آیا تھا 14 اگست انیس سو کو تو اس کے دو حصے تھے جس کو ہم عرف عام میں ٹو ونگز کہا کرتے تھے پاکستان کی ایسٹرن ونگ مشرقی پاکستان تھا کیونکہ وہ ایسٹ میں سب کانٹیننٹ کے واقع تھا اور ویسٹرن ونگ مغربی پاکستان کے وہ چار صوبے تھے جو آج کل پاکستان کہلاتی ہیں جس میں پنجاب سندھ این ڈبلو ایف پی اور بلوچستان شامل ہیں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان ایک ہزار میل سے زائد رقبہ ہندوستان کا حائل تھا اور ہندوستان سے تعلقات پاکستان کے پہلے ہی دن سے کچھ بہت زیادہ خوشگوار نہیں تھے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں تاریخی لحاظ سے کہ دونوں صوبوں کے درمیان یا دونوں علاقوں کے درمیان ایک ہزار میل کا ایک ہوسٹائل رقبہ موجود تھا ایک ایسا علاقہ موجود تھا جس کے تعلقات پاکستان سے بہت زیادہ خوشگوار نہیں تھے اس جغرافیائی پوزیشن نے پاکستان کے لیے کچھ مشکلات پیدا کی ہوئی تھی دوسرا ایک اہم مسئلہ یہ تھا مشغی پاکستان کی غالب اکثریت کی زبان بنگالی تھی اور ان میں سے بہت کم لوگ اردو لکھ یا پڑھ سکتے تھے کچھ بول سکتے تھے ٹوٹی پھوٹی اردو اور سمجھ بھی لیتے تھے لیکن اردو کا لکھنا اور پڑھنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا آسان نہیں تھا کیونکہ بنگالی کا اسکرپٹ دیوناگری یا سنسکرت اسکرپٹ ہے زبان کا جو لیفٹ سے رائٹ کو لکھا جاتا ہے جبکہ مغربی پاکستان کی جو بڑی تمام زبانیں ہیں ان کا اسکرپٹ پرشن یا عربک اسکرپٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں جو رائٹ سے لیفٹ کو لکھا جاتا ہے یہ بہت بڑا فرق تھا جس کی وجہ سے بنگالی آبادی جو ہے وہ اردو لکھنے اور اردو روانی سے پڑھنے میں نا تھی وہ ان کے لیے بہت مشکل کام تھا اسی طرح مغربی پاکستان کے لوگوں کے لیے یہاں کے جو چار صوبے تھے جنہیں انیس سو پچپن میں ملا کے ایک صوبہ مغربی پاکستان کا بنا دیا گیا تھا ون یونٹ کے ذریعے سے یہاں لوگ بنگالی پڑھنے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے اور نہ وہ بنگالی سمجھ سکتے تھے اور بول سکتے تھے اس مسئلے کی وجہ سے جو دونوں ونگز کے درمیان لینگویج آف کمیونیکیشن تھی وہ انگریزی زبان تھی اور انگریزی کے اخبار جیسے ہم نے ابھی تک اپنی بحث میں ڈسکس کیا ہے بہت کم تھے اور انگریزی پڑھنے اور انگریزی سمجھنے والی آبادی کی تعداد بھی بہت کم تھی آج کل بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے مگر اس دور میں اس سے بھی کم تھی انیس سو سے انیس سو تک جب تک بنگال ہمارے ساتھ رہا بنگلہ دیش ہمارے ساتھ رہا اس وقت تک یہ چوبیس سال کی اس تاریخی حصے میں انگریزی پڑھنے اور سمجھنے والوں کی تعداد آج کے مقابلے میں بہت کم تھی مشرقی پاکستان سے ایک انگریزی کا اخبار پاکستان آبزرور ڈھاکے سے نکلتا تھا اور ایک اخبار مارننگ نیوز انگریزی کا جس کا ایک ایڈیشن کراچی سے اور ایک ایڈیشن ڈھاکے سے شائع ہوتا تھا وہ موجود تھا جبکہ مغربی پاکستان میں انگریزی کے دو اہم اخبار تھے پاکستان ٹائمز اور ڈون ڈون کراچی سے نکلتا تھا پاکستان ٹائمز لاہور اور راول پنڈی سے نکلتا تھا ایک سرکاری نیوز ایجنسی پہلے وہ غیر سرکاری تھی انیس سو ساٹھ میں سرکاری ہو گئی تھی ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان اے پی پی اس کی زبان بھی انگریزی تھی وہ اپنی خبریں مشرقی پاکستان سے مغربی پاکستان کے اخبارات کو انگریزی میں دیتے تھے اور مغربی پاکستان سے خبریں مشرقی پاکستان کے اخبارات کو انگریزی میں دیتے تھے جس کو ترجمہ کر کے مشرقی پاکستان کے بنگالی اخبارات بنگالی میں شائع کرتے تھے اور ان کو ترجمہ کر کے مغربی پاکستان کے اخبارات ان خبروں کو اردو میں شائع کرتے تھے رابطے کا واحد ذریعہ بیچ میں ہندوستان ہونے کی وجہ سے صرف پاکستان کی پی آئی اے کی ایئر لائن تھی جس کا کرایہ اس دور میں پانچ سو روپے ہوتا تھا جو عام آدمی کے لیے بہت زیادہ تھا اس دور میں لہذا بہت کم لوگ مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان اور مشرقی پاکستان سے مغربی پاکستان آتے تھے صرف وہ لوگ جاتے تھے جو بہت ضروری کام کی وجہ سے جنہیں آنا جانا پڑتا تھا یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں آپ کے ذہن میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ دونوں صوبوں کے درمیان یا دونوں علاقوں کے درمیان رابطہ بہت کم تھا عوامی سطح پہ اور وہ ایک دوسرے کے کلچر ایک دوسرے کے طرز زندگی اور ایک دوسرے کی سوچ سے بہت زیادہ واقفیت نہیں رکھتے تھے کسی قوم کے مضبوط ہونے کے لیے اور کسی قوم کے نیشنل آئیڈینٹی کے لیے ایک دوسرے سے رابطہ بہت ضروری ہوتا ہے ایک دوسرے کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے ان کے طرز زندگی کو ان کی سوچ کو ان کے لٹریچر کو ان کے تمام جو ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس میں کس طرح بیہیو کرتے ہیں جب تک اس سے واقفیت نہ ہو تو قربت نہیں ہوتی ہے, ایک دوسرے کے قریب نہیں ہوتے لوگ تو یہ جو مسائل تھے پاکستان کے ان کی وجہ سے بنگالی لوگ باقی صوبے کے لوگوں کے اور باقی صوبے کے لوگ بنگالیوں کے بہت زیادہ قریب نہیں آ سکے یہ مسائل اپنی جگہ تھے بنگال کی کچھ شکایات اپنی جگہ تھی جن میں سے بہت سی شکایات ایسی تھی جن کو حل کیا جانا بہرحال ضروری تھا مثلا جب انیس میں پاکستان کی قومی زبان کا مسئلہ پیدا ہوا تو مارچ انیس میں اردو کو پاکستان کی واحد اکیلی قومی زبان قرار دیا گیا جس پہ بنگال کے لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ کیونکہ بنگال کی آبادی پاکستان کی اکثریتی آبادی ہے اور ان کی مادری زبان بنگالی ہے اس لیے بنگالی کو بھی اردو کے ساتھ ساتھ دوسری قومی زبان ہونا چاہیے لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ اس وقت کے حکمرانوں نے اور پالیسی میکرز نے اس مطالبے کو پورا نہیں کیا اور سات سال تک بنگال کے لوگ ایجوٹیشن کرتے رہے احتجاج کرتے رہے جلوس نکالتے رہے جل سے کرتے رہے لاٹھی چارج ہوتے رہے فائرنگ کے واقعات ہوئے اور بلاخر ڈاکے کی یونیورسٹی میں شہید مینار کے نام سے ایک میموریل کنسٹرکٹ کیا بنگالیوں نے جو ان نوجوانوں کی یاد میں تھا جو اس لینگویج موومنٹ میں پولیس کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے تھے انیس سو میں یہ مطالبہ تسلیم کر لیا گیا بالآخر بہت سی بدمزگی کے بعد اس کو بہت پہلے منظور کر لیا جانا چاہیے میں یہاں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ تحریک چل رہی تھی زبان کی تو مغربی پاکستان کے جتنے اخبار تھے لاہور کے کراچی کے راول پنڈی کے یا اور چھوٹے شہروں سے نکلنے والے کچھ چھوٹے اخبار انہوں نے بنگالیوں کے اس مسئلے کو جو ان کے لیے بہت اہم تھا مغربی پاکستان کے اپنے قارئین تک پہنچانے کی کوشش نہیں کی اور اگر کچھ عناصر ایسے تھے مغربی پاکستان میں سیاسی اور کچھ انٹلیکچلس دانشور مصنفین شاعر وغیرہ جو بنگالیوں کے اس مطالبے کو سپورٹ کر رہے تھے اس کی حمایت کر رہے تھے وہ حمایت ان کی اور ان کی سوچ کا وہ انداز بنگالی آبادی تک نہیں پہنچا کہ مغربی پاکستان میں کچھ لوگ ان کی حمایت کرنے والے موجود ہیں اس طرح دونوں ونگز کے درمیان فاصلہ جو تھا وہ مزید بڑھ گیا اور بنگالی آبادی نے یہ محسوس کیا یا یہ سوچنا شروع کیا کہ شاید مغربی پاکستان کے لوگ ان کے اس مطالبے سے کوئی ہمدردی نہیں رکھتے اور انہیں اس سے کوئی ہمدردی نہیں ہے ہاں میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں جو بہت اہم ہے کہ ہمارے بعض اخبارات اردو کے ایسے بھی تھے کیونکہ زیادہ تر اخبارات اردو کے تھے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انگریزی کے صرف دو ہی اہم اخبار تھے تو زیادہ اخبار بین طبقہ اردو کے اخبارات پڑھتا تھا تو بعض اخبارات ایسے بھی تھے مغرب پاکستان کے جو یہ مہم چلا رہے تھے اپنے قارئین کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو شخص اردو نہیں پڑھ سکتا یا اردو نہیں لکھ سکتا وہ محب وطن پاکستانی نہیں ہے یہ ایک غلط رویہ تھا زبان کا تعلق حب الوطنی سے یا کسی کی وطن سے یا ملک کی محبت سے نہیں ہوتا زبان ہی جو ہیں وہ سینکڑوں سال میں ہزاروں سال میں بنتی ہیں اردو زبان تین سو ساڑھے تین سو سال پرانی ہے اس کو شاہ جہاں کے زمانے سے لے کے اور آج تک کا جو پیریڈ ہے جو دور ہے تاریخ کا اس میں مختلف سٹیجز سے گزر کے آج اس شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے جو آج کی اردو کہلاتی ہے بنگالی زبان اس سے زیادہ پرانی ہے اردو سے بہت زیادہ پرانی ہے پنجابی زبان بہت زیادہ پرانی ہے اردو کے مقابلے میں یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں پاکستان کی تمام زبانوں کو دیکھتے ہوئے کہ اردو سب سے نئی زبان ہے ان میں اور بہت سی زبانیں مل کے بنی ہیں ہم جانتے ہیں ہسٹری اردو کی اس کا رشتہ سیاسی طور پہ حب الوطنی سے جوڑنا یہ اخبارات کا ایک غلط قدم تھا جن اخبارات نے یہ کیا انہوں نے بنگالیوں کے خلاف دل واسطہ طور پہ مغربی پاکستان کے لوگوں کے دلوں میں غیر محسوس طریقے سے ہو سکتا ہے انہیں اس کا اندازہ نہ ہوا تو لیکن انہوں نے ایک نفرت پیدا کی اور ایک فاصلہ پیدا کیا منگالی آبادی اور مغربی پاکستان کے مختلف صوبوں کے لوگوں کی سوچ میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر بنگال کے لوگوں کی کوئی شکایت ہے ان کی کوئی تحریک ہے ان کے کچھ مطالبات ہیں تو ان کو مغربی پاکستان کے اخباروں کو اس کی اہمیت کے لحاظ سے کوریج دینی چاہیے تھی اس پہ اظہار خیال کرنا چاہیے تھا اور مغربی پاکستان کے اپنے قارئین کو اس مسئلے کو سمجھانا چاہیے تھا تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے صحافت کی پاکستان کی کہ یہ کام ہمارے اخبارات میں نہیں کیا دوسرا مسئلہ بہت اہم بنگالیوں کے لیے بھی اور باقی ملک کے لیے بھی ہم آپ جانتے ہیں ہم پاکستان کی تاریخ کے طالب علم بھی ہیں کہ پاکستان میں بہت عرصے تک آئینی بہران موجود رہا پاکستان آزاد ہونے کے بعد انیس سو سینتالیس سے انیس سو چھپن تک آئین نہیں بن سکا بہت دیر لگی پہلا آئین بننے میں اور جب وہ بنا تو وہ بھی بہت زیادہ کامیابی سے نہیں چلانے دیا گیا یا نہیں چل سکا اور انیس سو اٹھاون اکتوبر میں مارشل لاء کی حکومت نے ایوب خان کی مارشل لاء کی حکومت نے اس کو ختم کر دیا پھر انیس سو باسٹھ کا آئین آیا جو بالکل مختلف تھا انیس سو چھپن کے آئین سے یہ صدارتی طرز کا آئین تھا اس میں ایڈلٹ فرنچائز کی بنیاد پہ یونیورسل سفریج ختم کر دیا گیا تھا حق بالغ رائے دہی نہیں تھا اس میں اس میں ان ڈائریکٹ یا بال انتخاب کا طریقہ اختیار کیا گیا اور لوکل باڈیز کے ممبرس جن کو اس زمانے میں بیسک ڈیموکریٹ کہا جاتا تھا بنیادی جمہوریتوں کے ارکان چالیس ہزار مشرقی پاکستان سے اور چالیس ہزار مغربی پاکستان سے ان کا ایک الیکٹورل کالج بنایا گیا تھا جو صوبائی اسمبلیوں کو نیشنل اسمبلی کو اور صدر کو منتخب کرتے تھے پاکستان کے عوام کی اکثریت بھی جس میں مشرقی پاکستان کے لوگ بھی شامل تھے مغربی پاکستان کے لوگ بھی شامل تھے اس سسٹم کو زیادہ پسند نہیں کیا تھا بہرحال اس سسٹم کو جیسا ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا جنرل یایہ خان نے ختم کر کے لوگوں کے مطالبات تسلیم کر لیے تھے اور پارلیمنٹری سسٹم اور ایڈلٹ فرینچائز کی بنیاد پہ یونیورسل سفریج بحال کر دیا تھا اس کا اعلان کر دیا تھا اور 1970 سو ستر کے انتخاب اسی بنیاد پہ ہوئے تھے جو پاکستان کے پہلے انتخاب تھے جو یونیورسل سفریج کی بنیاد پہ اور ایڈل فرینچائز کی بنیاد پہ ہوئے تھے اور یہ پہلے انتخاب تھے جن میں ریپرزنٹیشن آبادی کے لحاظ سے پاکستان کے مختلف صوبوں کو ملی تھی یہ بہت بڑی سیاسی ڈیولپمنٹ اس سے پہلے جو ریپرزینٹیشن کا طریقہ رائج کیا گیا وہ پیریٹی کا طریقہ کہلاتا ہے پیریٹی کا مطلب ہے مساوات بجائے اس کے کانسٹیٹیوشن بنانے والے انیس سو چھپن کا اور انیس سو کا اور سیاسی فیصلے کرنے والے پالیسی میکر وہ طریقہ اختیار کرتے جو طریقہ تمام دنیا میں وفاقی ریاستی ڈھانچوں والے ملکوں میں اختیار کیا جاتا ہے دیکھیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وفاق میں ایک وفاقی ریاست میں اور ایک وحدانی ریاست میں کیا فرق ہوتا ہے یونٹری فارم یا وحدانی ریاست اسے کہتے ہیں جس میں ایک ہی جوگرافیکل جو, یونٹ ہوتا ہے کسی ریاست کا مشرقی پاکستان ایک صوبہ تھا انیس سو پچپن تک مغربی پاکستان کے چار صوبے تھے جب پاکستان مارض وجود میں آیا تھا تو یہ ایک وفاقی ریاست تھی اس میں پانچ صوبے شامل تھے ہندوستان کی مثال لے لیجیے اس میں چونتیس صوبے ہیں امریکہ کی مثال لے لیجیے اس میں پچاس ریاستیں ہیں جرمنی کی مثال لے لیجیے اس میں تیرہ صوبے ہیں اسی طرح دنیا میں بہت سے ایسے ملک ہیں جن میں ایک سے زائد فیڈریٹنگ یونٹ ہیں اور وہ فیڈریشنز کہلاتی ہیں فیڈریشنز میں کبھی بھی تمام فیڈریٹنگ یونٹس کی آبادی یکساں نہیں ہو سکتی لہذا ریپرزنٹیشن مساوی بنیادوں پہ نہیں دی جا سکتی صوبوں کو پارلیمنٹ میں ریپرزینٹیشن کا مسئلہ جب درپیش ہوتا ہے فیڈریشن میں وفاقی طرز کی ریاست میں تو اس کو حل کرنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اور اس ملک میں وفاقی ملک میں بائی کیمرل سسٹم جس کو اردو میں ہم دو ایوانی مقدانہ کہتے ہیں وہ اپنا لیا جاتا ہے ایک ایوان میں آبادی کے لحاظ سے نمائندگی دی جاتی ہے اور دوسرے ایوان میں ایکول ریپریزنٹیشن یا مساوی ریپرزنٹیشن مساوی نمائندگی دے کے اس کو بیلنس کر دیا جاتا ہے تاکہ زیادہ آبادی والا صوبہ یا ریاست کم آبادی والے صوبے یا ریاست کا استحصال نہ کر سکے اور اس کو ڈومینیٹ نہ کر سکے ہندوستان کے مثال اگر آپ لیں تو وہاں سب سے بڑا صوبہ آبادی کے لحاظ سے یو پی ہے اس کی آبادی پندرہ سولہ کروڑ کے لگ بھگ ہے جبکہ سب سے چھوٹی ریاست سکم ہے جس کی آبادی ہزاروں میں ہے چند ہزار ہے تو اب دونوں کو مساوی ریپرزینٹیشن تو نہیں دی جا سکتی سکم کے ایک یا دو نمائندے ہوں گے سینٹرل لیجسلیچر میں جس کو نیشنل اسمبلی یا جو مرضی آپ پارلیمنٹ کہیں ہندوستان میں اسے لوک سبھا کہتے ہیں جبکہ یو پی کے نمائندوں کی تعداد سینکڑوں میں ہوگی اس کو بیلنس کرنے کے لیے راجیہ سبھا میں یا اپر ہاؤس میں ایکول ریپرزینٹیشن دی گئی ہے امریکہ میں کانگریس میں نمائندگی ہے آبادی کے لحاظ سے تمام ریاستوں کو اور سینٹ میں ایکول نمائندگی ہے ہر ریاست کے دو سینیٹرس الیکٹ ہوتے ہیں اسی طرح جتنے فیڈریشنز ہیں ان میں یہ نظام جو ہے قائم کیا جاتا ہے پاکستان نے پہلی مرتبہ 1973 کے آئین میں بائی کیمرل سسٹم یا دو ایوانی مقررہ کا نظام اپنایا سینٹ میں ایکول ریپرزینٹیشن چاروں صوبوں کو اور نیشنل اسمبلی میں آبادی کے لحاظ سے ریپرزینٹیشن یہ کام اگر پہلے ہو جاتا تو کچھ شکایات بنگال کی کم ہوتی لیکن ہمارے پالیسی میکرز نے پاکستان کے حکمرانوں نے انیس سو پچپن سے لے کے انیس سو چھپن کا آئین جب بنا انیس سو پچپن میں جب ون یونٹ بنا دیا مغرب پاکستان کا پیرٹی کی بنیاد پہ دونوں ونگس کو دونوں صوبوں کو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کو پچاس پچاس فیصد ریپرزینٹیشن دے دی یقینا یہ فیصلہ بنگال کو ناپسند تھا کیونکہ اس کی چھپن فیصد آبادی کو پچاس فیصد کر دیا گیا ان کو بارہ پرسنٹ کا ٹوٹل نقصان ہوا ان کی چھپن فیصد پچاس رہ گئی اور مغربی پاکستان کے چار صوبوں کی چوالیس فیصد بڑھ کے پچاس فیصد ہو گئی تو ان کو ایک ٹوٹل لاس آف 12 پرسینٹ جو انہیں سخت ناپسند تھا اس کے علاوہ اور بہت سی شکایات جو فورن ایکسچینج جوٹ کی ایکسپورٹ سے کمایا جاتا تھا ان کو شکایت تھی کہ وہ سارا مغربی پاکستان میں لگتا ہے ڈیولپمنٹ ساری مغربی پاکستان میں ہوتی ہے انیس سو ساٹھ میں نیا کیپٹل اسلام آباد بننا شروع ہوا تو بہت سے وسائل وہاں خرچ ہوئے فورن ایکسچینج خرچ ہوا یہ بھی شکایت تھی انہیں انہیں سروسز میں اہم عہدے نہ ملنے کی شکایت بھی تھی یہ ساری شکایت ایسی تھی جن سے مغربی پاکستان کا عام شہری ناواقف تھا کہ بنگالیوں کو کیا شکایت اگر یہ تمام شکایات مغربی پاکستان کے عام آدمی تک پہنچتی تو ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ مغربی پاکستان میں بنگالیوں کی ان شکایات کے ازالے کے لیے کوئی دباؤ حکومتوں پہ قائم ہو سکتا تھا اور شاید ان مسائل کو حل کیا جا سکتا تھا اس دباؤ کے ذریعے سے دوسرے اگر مغربی پاکستان سے سپورٹ ملتی ان جائز شکایات کے حل کے لیے مشرقی پاکستان کے لوگوں کو تو یقیناً دونوں علاقوں کے لوگ ایک دوسرے کے زیادہ قریب آتے اور ایک دوسرے سے ان کو محبت بڑھتی ایک دوسرے کے لیے انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی اور اس سے نیشنل آئیڈینٹٹی کا جو عمل تھا کیونکہ پاکستان ایک نیا ملک تھا نئی قوم تھی وہ یقیناً اسٹرانگ ہوتا مگر ہم یہ دیکھتے ہیں جب ہم انالائز کرتے ہیں میں اس میڈیا کی ورکنگ کو اس میں خاص طور پہ اخبارات کا ذکر ہم کر رہے ہیں اس وقت الیکٹرانک میڈیا پہ فلم پہ ریڈیو پہ اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے فی الحال ہم اخبارات کی تاریخ پہ بات کر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اخبارات بھی دونوں ونگز کے عوام کی طرح واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس میں قید تھے کہ مغربی پاکستان کے اخبارات مغربی پاکستان کی سوچ تک محدود تھے اور مشرقی پاکستان کے اخبارات صرف مشرقی پاکستان کی سوچ کو پروجیکٹ کر رہے تھے اگر وہ ایک دوسرے سے رابطے میں ہوتے ایک دوسرے کی بات چیت معلوم ہوتی دونوں کو سوچ معلوم ہوتی تحریکیں معلوم ہوتی تو زیادہ بہتر انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی اور وہ جو فاصلے قائم ہو گئے تھے وہ قائم نہیں ہوتے یہ رول ادا کرنا چاہیے تھا انیس سو ستر کے انتخابات تک جو پاکستان کے اخبارات نے نہیں کیا اس کے بعد جب وہاں کرائسس شروع ہوا بحران شروع ہوا اس لیے کہ الیکشن کے بعد ان کے اکثریت کو تسلیم نہ کرتے ہوئے اقتدار ان کو نہیں دیا گیا مختلف عوہ کی بنا پر جس پہ ہم نے اس سے پہلے بحث کی تھی تو پھر وہاں جو تحریک شروع ہوئی نان کوپریشن موومنٹ حکومت سے عدم تعاون کی تحریک اس کو بھی بات چیت سے حل کرنے کی بجائے فوج کے ذریعے سے طاقت استعمال کر کے حل کرنے کی کوشش کی گئی اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی بجائے اس کو طاقت کے ذریعے سے حل کرنے کی کوشش کی گئی اس دور میں جو حالات پیدا ہوئے اس طاقت کے استعمال سے اور جس طرح اس ان حالات کو ہندوستان نے اور بعض دیگر ممالک نے اور طاقتوں نے استعمال کیا جو پاکستان سے ہمدردی نہیں رکھتی تھی طاقتیں اس کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حالات حکومت وقت کے یا خان کی ملٹری گورنمنٹ کے ہاتھ سے قابو سے باہر ہوتے چلے گئے ایک ہزار میل جو علاقہ واقع ہے اس میں جنگ لڑنا اس میں ملٹری ایکشن کرنا جبکہ ہندوستان نے راستہ بھی بند کر دیا ہو اپنا فضائی اور ہمارے جہازوں کو پاکستان کے جہازوں کو اوپر سے فلائی کرنے کی اجازت نہ ہو اور ہمیں بہت دور سے سری لنکا کے تھرو کراچی کے تھرو سری لنکا سے ہوتے ہوئے مشرقی پاکستان جانا پڑے جو تین چار گنا فاصلہ بھی بڑھ جائے وقت بھی بڑھ جائے تو اس ان حالات میں اس صورت حال میں ملٹری ایکشن جو ہے وہ کوئی فیزیبل سولوشن نہیں تھا کوئی مناسب حل نہیں تھا میں آپ کو یہاں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس وقت جو کچھ مشرقی پاکستان میں ہو رہا تھا ملٹری ایکشن ہو رہا تھا عوامی لیگ جس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی تھی ان کے ورکرس کو ان کے ممبرز کو ان کے منتخب ممبرز کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا گرفتاریاں ہو رہی تھیں اور جنگ کے دوران کیونکہ عوامی لیگ کے حامیوں نے اپنا ایک مسلح گروہ تیار کر لیا تھا جس کو انہوں نے بنگالی زبان میں مفتی کا نام دیا تھا لیبریشن فرنٹ مانی ہے مفتی بہانی مکتی کہتے ہیں لیبریشن کو اور بہانی کہتے ہیں آرگنائزیشن کو ہندوستان کی مکمل حمایت مکتی بہانی کو حاصل تھی اور ان سے ہندوستان سے ان کو اسلحہ بھی مل رہا تھا تربیت بھی ہندوستان نے دی تھی اور مستقل ایک امداد کا راستہ ہندوستان نے ان کا کھولا ہوا تھا تو پاکستان کی فوج کو जब जंग शुरू हुई तीन अगस्त दिसंबर को 1971 हिंदुस्तान से तो दो महाजों पे लड़ना पड़ रहा था अंदरून मुल्क इन साइड द कंट्री मशरक पाकिस्तान में उन्हें मुख्ती बहानी का सामना करना पड़ रहा था और बाहर की सरहदों पे बैरून मुल्क की सरहदों पर हिंदुस्तान के साथ जो सरहद थी اس پہ انہیں ہندوستانی فوج کا مقابلہ کرنا پڑ رہا تھا مغربی پاکستان سے سپلائی کا امداد کا کوئی راستہ انٹیکٹ نہیں تھا نہیں تھا ان حالات میں جو فوج مشرقی پاکستان میں تھی وہ بالکل آئیسولیٹ ہو کے رہ گئی تھی اور بغیر عوام کی حمایت کے بڑی سے بڑی فوج بھی جنگ نہیں جیت سکتی ہم یہ جانتے ہیں جدید کمیونیکیشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے ابلاغ کے ذریعے سے تو امریکہ جیسی ایک بڑی ملٹری طاقت جس کو سپر پاور سمجھا جاتا ہے وہ بھی ویتنام میں کامیاب نہیں ہوئی تھی اس لیے کہ امریکی عوام نے اس جنگ میں اپنی فوجوں کی اور ملٹری ایکشن کی ویتنام میں اور جنگ کی حمایت نہیں کی تھی تو امریکی فوج ویتنام کی جنگ اپنے سے بہت چھوٹی فوج اور بہت ال ایکوپڈ جس کے پاس نہ اسلحہ امریکہ جیسا تھا نہ وسائل امریکہ جیسے تھے اس سے شکست کھا گئی تھی تو اگر ایک ملٹری سپر پاور جو ہے وہ شکست کھا سکتی ہے تو پھر پاکستان کی فوج کا بغیر بنگالیوں کے بغیر مشرقی پاکستان کے لوگوں کی حمایت کے ہندوستان کی فوج سے جیتنا یا مکتی سے جیتنا یہ ممکن نہیں تھا یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اخبارات کو کیا کرنا چاہیے تھا میس میڈیا کا رول کیا ہونا چاہیے تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ میس میڈیا کو اخبارات کو مشرقی پاکستان کے حالات کو مغربی پاکستان کے عوام تک تفصیل سے اور دیانتداری سے پہنچانا چاہیے تھا انہیں یہ بتانا چاہیے تھا کہ مشرقی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے وہاں کے عوام کیا سوچ رہے ہیں ان کی شکایات کیا ہیں اور ان کی بغاوت یا ان کا احتجاج مسلح احتجاج یا خانہ جنگی کی کیفیت کس سطح تک پہنچ چکی ہے یہاں یہ بتایا گیا لوگوں کو سرکاری اخبارات جو ٹرسٹ میں تھے ان کے ذریعے سے سرکاری نیوز ایجنسی کے ذریعے سے اے پی پی کے ذریعے سے اور ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے سے لوگوں تک یہ پیغام پہنچائے جاتے رہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے مشرقی پاکستان میں اور صرف بہت تھوڑے سے مٹھی بھر جنہیں یہ کہتے تھے مٹھی بھر شرپسند لوگ ہیں جو غیر ملکی طاقتوں کے اشارے پہ کچھ مشکلات پیدا کر رہے ہیں ہم نے ان کا صفایا کر دیا ہے جو رہ گئے ہیں وہ صفایا ہو جائے گا اور حالات مکمل طور پہ ہمارے قابو میں ہیں اس قسم کی اطلاعات ہمارے اخبارات میں ہمارے ٹیلی ویژن پہ اس کے خبر ناموں میں اس کی ڈسکشنز میں اور ریڈیو کی ڈسکشنز اور خبر ناموں میں مسلسل آخری دن تک جس دن پاکستانی فوج نے ہتھیار ڈالے ہیں ڈاکے میں اس دن تک یہ اسی قسم کی اطلاعات مغربی پاکستان کے لوگوں کو دی جاتی رہیں۔ اگر صحیح حالات مغربی پاکستان کے لوگوں تک پاکستان کے عوام تک پہنچتے تو ممکن ہے ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ مغربی پاکستان کی سیاسی جماعتیں مغربی پاکستان کے سوچنے سمجھنے والے لوگ ایسے اقدامات کرتے کہ ملٹری حکومت کو مجبور کیا جا سکے کہ وہ بجائے طاقت کے استعمال کے کے پاکستان کا کوئی سیاسی حل تلاش کرنے کی کوشش کرے لیکن اگر آپ یہ کمیونیکیٹ کرتے رہیں گے کہ حالات ہمارے قابو میں ہیں اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ لوگ کوئی ایسا حل تجویز کریں گے جو حکومت کے تجویز کردہ یا عمل کردہ حل کے طریقے سے مختلف ہوگا اس پہ بہت سی بات میں تحقیق کی گئیں کہ کیا رول تھا میس میڈیا کا انیس سو کے بحران میں اور ان تمام تحقیقات کا لبے لباب یہی ہے اس کا حاصل مطالعہ یہی ہے اس کا کنکلوژن یہی ہے ان تمام ریسرچز کا کہ پاکستان کے اخبارات نے پاکستان کے سرکاری ٹیلی ویژن نے اور ریڈیو نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو اس موقع پہ انہیں کرنا چاہیے تھا انہوں نے بنگال کے لوگوں کی شکایات ان کی مشکلات مغربی پاکستان کے لوگوں تک نہیں پہنچے یہاں میں ایک اور نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جو بہت اہم بات ہے اس پہ تفصیل سے ہم کسی اور موقع پہ بات کریں گے لیکن یہاں کیونکہ اس کا حوالہ ہے تھوڑا سا اس لیے مختصراً میں اس زمین میں بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے رائٹ ٹو نو کی بات معلومات اور اطلاعات حاصل کرنے کا حق یونائیٹڈ نیشنز کا جو چارٹر ہے انسانی حقوق جس پہ پاکستان نے دستخط کیے ہیں کیونکہ پاکستان یونائیٹڈ نیشنز کا اقوام متحدہ کا ممبر ہے اس میں جہاں یہ کہا گیا ہے کہ ہر آزاد ملک کے شہریوں کو مکمل آزادی اظہار حاصل ہوتی ہے یہ ان کا حق ہے وہیں آزادی اظہار کی ساتھ ہی اس کا ایک حصہ اس کا ایک جزو معلومات حاصل کرنے کا حق بھی ہے یوناٹیڈ نیشنز کے چارٹر کے مطابق معلومات حاصل کرنے کا حق جس کو انگریزی میں ہم ایکسس ٹو انفارمیشن یا رائٹ ٹو نو کہتے ہیں وہ رائٹ ٹو ایکسپریس کا پارٹ ہے رائٹ ٹو ایکسپریس اظہار اظہار آزادی کا فائدہ تب ہوگا آپ کو جب آپ کے پاس صحیح معلومات ہوں گی آپ کو یاد ہوگا شروع میں ہم نے جب اخبارات کی ابتدا پہ بات کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پرانے زمانے میں جو شہنشاہ اور بادشاہ ہوتے تھے وہ اچھے حکمران ہونے کے لیے بہتر پالیسیز اپنانے کے لیے وہ اپنی مملکت میں ہونے والے تمام واقعات کے بارے میں معلومات جمع کرنے کا انتظام کیا کرتے تھے کیونکہ گڈ گورننس کے لیے ہمیشہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ حکمرانوں کو یہ پتہ ہو کہ ان کی مملکت میں کیا ہو رہا ہے لوگ کیا محسوس کر رہے ہیں ان کی پالیسیز کے بارے میں لوگوں کا کیا انداز ہے کیا ریئیکشن ہے کیا فیڈ بیک جب تک یہ معلوم نہ ہو صحیح پالیسیز نہیں اپنائی جا سکتی اس کے بعد جب جمہوریت کا دور آیا گریجولی جمہوریت آ گئی شخصی حکومت سے تو وہی تمام معلومات جو بادشاہوں کے لیے ضروری تھی جو شہنشاہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے اپنے رپورٹرز کے ذریعے سے جن کو ہندوستان میں وقعہ نویس اور خفیہ نویس کہا جاتا تھا وہی تمام معلومات جمہوری طرز حکومت میں عوام کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہیں. چنانچہ ایک اصول تسلیم شدہ ہے جمہوریت کا کہ عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مکمل معلومات حاصل کریں جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں اور جو کچھ ملک سے باہر ان کے اپنے تعلقات ہیں ملک کے تعلقات ہیں ملک کی پالیسیز ہیں وہ کیوں ہیں کس وجہ سے ہیں پاکستان میں کیونکہ جمہوری کلچر بہت زیادہ پروان نہیں چڑھ سکا مختلف وجوہ کی بنا پہ اس لیے یہاں یہ معلومات حاصل کرنے کا حق جو ہے لوگوں کا اس کو تسلیم نہیں کیا گیا کبھی اور کیونکہ ہم نے جو اپنا طرز حکومت ہے اور جو انداز حکومت ہے انداز سیاست ہے وہ برطانوی آبادیاتی نظام سے اخذ کیا ہے کلونیل ہیریٹیج ہے ہمارے ہاں بہت کم تبدیلیاں ہم نے اس میں کی ہیں تو جو کلونیل رولرس کا انداز تھا عوام سے معاملات کو خفیہ رکھنے کا وہ انداز ہماری تمام حکومتوں نے پاکستان میں اپنایا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کے عوام کو بہت سے اہم معاملات میں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کوئی پالیسی کیوں اپنائی گئی ہے یا کوئی واقعہ ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے ایسا جس کی وجہ سے وہ صحیح سٹینڈ نہیں لے سکے اس پہ صحیح موقف نہیں اپنا سکے جو ایک انداز سے جمہوریت کی نفی ہے اس سلسلے میں میں اگر دو تین واقعات مختصر ان بتا دوں تو بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی بہت آسانی سے انیس سو میں نائنٹین ففٹی ون میں پاکستان کے وزیراعظم کو راولپنڈی میں ایک جلسہ عام میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا جس شخص نے مبینہ طور پر وزیر پہ فائرنگ کی تھی اس مبینہ قاتل کو ایک پولیس کانسٹیبل نے جو ڈیوٹی پہ موجود تھا جلسے میں اس نے گولی مار کر اس کو ہلاک کر دیا اور جلسے میں موجود ڈی آئی جی نے اس سپاہی کو جس نے مبینہ قاتل کو خلاق کیا تھا وہیں آن دا اسپاٹ موقع پہ ترقی دے کے اس کو ترقی دے دی اب یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے اس سپاہی کی ایکسپلینیشن کال ہونی چاہیے تھی اس کو سسپینڈ کیا جانا چاہیے تھا کیونکہ اس نے نہایت اہم ایویڈنس ضائع کی اگر قاتل زندہ پکڑا جاتا تو تحقیقات کے نتیجے میں بہت کچھ معلوم ہو سکتا تھا یہ پتہ لگ سکتا تھا کہ یہ انفرادی فیل تھا اس کا یا یہ کوئی بڑی سازش تھی اور اگر بڑی سازش تھی تو اس میں کون کون انوالو تھا یہ تمام چیزیں پردہ راز میں رہ گئیں اس کے قتل کر دیے جانے کی وجہ سے قاتل کی پاکستان کے عوام کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ کیا اس ڈی آئی جی کے خلاف کوئی ایکشن ہوا یا اس ڈی آئی جی نے کس بنیاد پہ اس سپاہی کو جس نے اتنی اہم ایویڈنس ضائع کی اس کو ترقی کیوں دی اس ڈی آئی جی کا کیا تعلق تھا اس واقعے سے یہ تمام باتیں ایسی ہیں جو کسی بھی جمہوری معاشرے میں ایک اوپن کورٹ میں ڈسکشن کے ساتھ لوگوں کے سامنے آنی چاہیے تھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو مثال دی تھی اس سلسلے میں امریکہ کے صدر بل کلنٹن اور امریکہ کے صدر رچرڈ نکسن کی جب نکسن پہ یہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے ایک غیر آئینی حکم جاری کیا ہے کہ اپوزیشن پارٹی کی بات چیت کو ریکارڈ کیا جائے تو انہیں استعفی دینا پڑا تھا اخبار میں یہ تمام تفصیلات شائع ہونے کے بعد اسی طرح بل کلنٹن کے بارے میں جب یہ اطلاع شائع ہوئی کہ ان کا باشقہ ایک نوجوان ورکر سے وائٹ ہاؤس کی چل رہا ہے تو تفصیلات منظر عام پہ آنے کے بعد انہیں بھی اوپن کورٹ میں آ کے اور ہر سوال کا جواب دینا پڑا اپنے اس تعلق کے بارے میں تفصیل سے ساری دنیا نے ٹی وی پہ لائیو دیکھا اس سوال جواب کو اور ساری دنیا میں ریڈیو پہ اور بعد میں کتاب کی شکل میں وہ رپورٹ شائع کی گئی جو ایک اوپن ڈاکومنٹ ہے جب یہ سلسلہ ہوتا ہے رائٹ ٹو نو پہ جب اس طرح عمل کیا جاتا ہے تو پھر میس میڈیا اپنا رول واچ ڈاک کا جس پہ ہم اپنی تمام ڈسکشنز میں زور دیتے آئے ہیں وہ آسانی سے ادا کر سکتا ہے مشرقی پاکستان کے بحران کے حوالے سے میس میڈیا واچ کا یہ رول ادا نہیں کر سکا وہ عوام کے پریشر کو حکمرانوں تک پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکا کہ مشرقی پاکستان میں آپ ملٹری ایکشن کو طاقت کے استعمال کو بند کریں اور عوامی لیگ سے اور اس کے لیڈروں سے بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کریں اگر یہ پریشر اخبارات اور دیگر ذرائع ابلاغ بلڈ کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو ہو سکتا ہے ہمیں ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ پھر شاید صورت حال مختلف ہوتی اور اس حد تک تعلقات کشیدہ نہ ہوتے ثابت مشرقی پاکستان کے عوام کے کہ وہ علیحدہ ملک بننے کا فیصلہ کر لیں اور اپنی آزادی کا اعلان کر دیں یہ اہمیت ہے رائٹ ٹو نو کی وہ حاصل نہیں تھا اور جتنی بھی گنجائش اخبارات کے پاس تھی یا, یا خان کے زبانے میں آزادی زیادہ حاصل تھی مقابلتا نیوب خان کے دور سے اس سے پہلے ادوار کے مقابلے میں اخبارات نے اس کو بھی استعمال نہیں کیا اور वाटर टाइट कम्पार्टमेंट पॉलिसी जो थी ईस्ट और वेस्ट विंग्स की वो उसी पे अमल करते रहे जो पाकिस्तान की तारीख के लिए नुकसानदेह साबित हुआ